السلام علیکم مفتی صاحب میرا نام عمر ہے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کو بلائی کی اور لیکی کی طرح راغب کر رہے ہیں اور مفتی صاحب میرے ام سوالات ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے غریب شخص کو حج یا عمرہ کرواتا ہے تو اس کو اس کا کیا اجل ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں اور میرا دوسرا سوال آپ سے حج کے بارے میں ہے کہ حج کے وقت جب تو زیارت کا ایک مخصوص ٹائم ہے کیا زیارت صرف اسی وقت ہی کیا جا سکتا ہے یا ہم اسے اگلے دن بھی کر سکتے ہیں میرا،, میرا تیسرا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ توحبہ قبول کرتا ہے اگر کوئی انسان شکیل سے توبہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام فویرہ اور تبیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور توحبہ لگنے کا مخصوص وقت بتائیں کہ کون سا وقت جو ہے وہ توبہ کے لیے بہتر ہے جی عمر بھائی جزاک اللہ کریں اللہ ہم سب کو خلیف عطا فرمائے تو آپ نے اصل سوال دو تین کر دیے تو اگر یاد رہے تو میں اب کرتا ہوں پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو کسی کو ہادرہ کراتا اس کا کیا آدر ہے تو کرنے والے کو حج یا عمرے کا سواد ہے تو کروانے والے کو بھی پورے حج اور عمرے کا سواد ہے دونوں کے سواد میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی جس نے حج کرایا اس کو بھی پورے حج کا سواد اور جس نے کیا اس کو بھی پورے حج کا سواد ملے گا تو آخر زیارت جو ہے وہ آپ نے یعنی جب بھی کریں گے تو آخر زیارت ہی ہوگا جب آپ گئے ہیں تو اسی وقت تو زیارت کریں گے اگر آپ آج گئے ہیں تو آپ نے احرام میں رہنا ہے یہ آپ دیکھ لیں ایران باندھا ہے تو کیا ایک پورا دن آپ احرام کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو جب مکہ میں جائیں تو پہلا کام تو پہ یہی کرنا چاہیے کہ پیارے زیارت جو ہے وہ کر لے آدمی عمرے میں ہے تو عمرے کا داد میں پھر وہ احان اتار لے اجانت کرا کے تاکہ اوہ, کیونکہ احران میں بہت ساری پابندیاں جو ہیں وہ نبھانی پڑتی تھیں تو اگر کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو اس کا تو اس کو لیٹ بھی کر لے لیکن مناسب نہیں ہو مناسب یہی یہ ہوتا ہے کہ نکلے جائیں کہ سب سے پہلے طبق والے کام کریں پھر بعد میں کوئی اور کام کریں تاکہ کوئی احرام کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے اور جہاں تک طوبہ کا سوال ہے تو توہر کا کوئی وقت نہیں ہے جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کرنے کے بعد سبیرہ قبیرہ گنا معاف ہو جاتے ہیں لیکن حقوق العباد بھی ادا کرنے پڑتے ہیں مطلب ورز کیجئے کہ کسی آدمی کا حق کھایا ہے اور بعد میں توبہ کر لی اللہ تو اپنی طرح سے معاف کرے گا وہ جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا وہ حقوق العباد ہے وہ آج بھی مانگے گا اچانک گزن بھی مان سکتا ہے اسی طریقے سے اگر تو کوئی آدمی اللہ ناز اللہ ہوتا تھا وہ اس نے اسلام لایا تو وہ آج سے نمازیں شروع کرے گا لیکن نمازیں فرض ہیں جب سے آدمی مور ہونے کے بعد ڈالے بھی ہو تو اگر پچاس سال میں وہ پہدا کرتا ہے تو پچھلی نمازیں بھی اس کو قبا کرنی پڑے جی اور جو گناہ کیے ہیں تو ان گناہوں کی اللہ تلّہ نزد کے ان کو معافی اطاف فرما دے گا اس کا کوئی وقت نہیں جب چاہے جتنی جلدی ہو سکے پیدا کرنی چاہیے